علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی حمزہ اقبال ٹھیک ہے وعلیکم السلام ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اللہ شکائب پہ کال کر لیں شکایت پہ جی آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں السلام علیکم السلام علیکم آواز آ رہی جو جو موجود ہیں وہ جواب دیتے رہیں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکمل نہیں کر پایا تھا بات تو تقریباً ہو چکی تھی لیکن مکمل نہیں کر پایا تھا مجھے خود بھی مسئلہ تھا تھوڑا سا थोड़ा لائٹ نہیں تھی مسکا متبادل تھا تھا اس کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا لائٹ کا جنریٹر کا یا کل نہیں تھا تو ویسے الحمدللہ للہ ترتیب ہے سب کچھ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت معذرت کہ میں دوسری کلاس تو بالکل نہیں رہ سکا اور پہلے والی بھی مکمل نہیں کر سکا ٹائم تو اگرچہ ہو چکا تھا لیکن آخری بات شاید مکمل یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آواز نو کیا کہہ رہی ہے اب آ ہے میری آواز جی ویس اوکے تو دیکھیے کل ہم نے سبق شروع کیا تھا ہم نے کتاب شروع سے شروع کی ہے علم النحو الحس کے علم سے متعلق کتاب ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے علم النحو کی تعریف پڑھی تھی کہ علم النحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم فعل حرف یعنی یہ تین چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے فعل اور تیسری چیز ہوتی ہے حرف ان تین چیزوں کو ملا کر ایک جملہ بنانے کی ترکیب جو ہے جملہ کیسے مرکب ہوگا اور کیسے مل کر بنے گا وہ اور پھر اس جملے کا یا کلمے کا آخری جو علامت ہوگی یا آخری جو وہ ہے اعراب ہوگا یعنی آخری حالت جو ہے کلمے کی وہ جس علم ذریعے سے ہمیں حاصل ہو تو وہ علم کیا کہلائے گا علم ناہب کہلا گا یہ کل بات ہوئی تھی علم ناو کی تعریف یہی کہلاتی ہے کہ جس میں اسم فعل اور حرف تینوں کو ملا کر ایک جملہ بنانے کی ترکیب یعنی مرکب جملہ بنانے کی ترکیب ہمیں آ جائے یا جس کے ذریعے سے ہمیں کلمے کے آخری حالت معلوم ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ علم، علم ہے. اسم، فعل، حرف، تینوں کو ملا کر جملہ بنانا یا دوسری بات یہ کہ کلمے کی آخری حالت یعنی جو جملہ آپ نے بنایا ہے وہ جملہ یا جو کلمہ ہے جو لفظ ہے ایک اس کی آخری حالت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو کہ آخری حالت کیا ہے مفتو ہے یعنی وہ لفظ یا وہ جملہ مفتوح ہے یا مضمون مفتوح کا مطلب یہ کہ اس پر زبر ہے یا مضموم ہے کہ اس پر ذمہ یعنی پیش ہے یا مقصور ہے یعنی کسرہ جس پر آخری جملے پر زیر ہے اس کی آخری حالت معلوم ہو یا ہمیں جس سے کئی چیزوں کو ملا تینوں کو ملا کر یا کسی کو ملا کر ایک کھلا بنانے کی ترکیب آ جائے تو یہ علم علم نہ ہے پھر اس کا ایک فائدہ بتایا تھا جس کو غرض وغیرہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے ہر علم کے پڑھنے سے پہلے اس میں تین چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے ایک اس علم کی تعریف ٹھیک ہے تاکہ تعریف ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ علم کیا ہے طلب مجھول تاکہ لازم نہ آئے کہ کوئی مجھول چیز کہ کسی کا پتہ ہی نہیں اور سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ ایسا نہ ہو اس کے ذریعے سے اس لیے تعریف کا جاننا ضروری ہوتا ہے غرض وغیرہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا غرض وغیرہ وہ معلوم ہو موضوع یہ بھی ملتی جلتی بات ہے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے ہم اس علم میں کیا پڑھیں گے اس علم کا مقصد کیا ہے موضوع تو یہ چیز ہوتی ہے تو یہ تین چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے تعریف موضوع غرض وغیرہ تو دیکھی ہم نے علم کی تعریف کی ہے جو آپ کے سامنے ہے کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ جس علم کے ذریعے سے اسم فعل حرف کو ملا کر جملہ بنانے کی ترکیب اور کسی جملے کے یا کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو کہ آخری حرف کیا ہے تو یہ علم علم کیا ہوگا علم کے لائے گا دوسرے نمبر پہ فائدہ بتایا کہ علم ناحک کا فائدہ کیا ہے یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جائے بس یہ علم ناحق کا فائدہ ہے کہ عربی زبان یعنی چونکہ عربی زبان سے متعلق قواعد ہیں تو عربی زبان سیکھنے بولنے میں کوئی غلطی نہ کرے اور اس طرح اگر تحریر کر رہا ہے تو تحریر میں اگر عربی زبان لکھ رہا ہے تو لکھنے میں اور بولنے میں دونوں میں وہ غلطی سے محفوظ رہ جائے یہ علم نحب کا فائدہ ہے بس اگر اس نے علم نب سیکھ لیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے آگے انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ علم نحب کی تحریر بھی جس سے سمجھ میں آئے گی اور اس, اس کا فائدہ بھی سمجھ میں آئے گا ہیں جملے ہیں زید دار دخل فی دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سامنے زید دار دخلہ فی اب زید دار یہ دونوں کے دونوں اسم ہیں زید بھی اور دار بھی دخلہ یہ فعل ہے اور فی یہ حرف ہے تینوں چیزوں جمع کی ہیں اسم بھی فعل بھی حرف بھی اب ان تینوں کو ملا کر جملہ بنانا کیسے جملہ بنائے گا کہ پہلے کیا آئے گا اسم آئے گا پھر فیل آئے گا پھر حرف آئے گا یا کیسے ترکیب بنے گی یہ ترکیب اگر ہمیں حاصل ہو جائے گی تو وہ ہم کہیں گے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کو علم نحو آ گئی ہے اب یہ جملہ ایسے ہے دخل ضعید الفت دارے دخل جملہ فیلیا بن جائے گا دخلا پہلے آ جائے گا اس کے بعد فائل آ جائے گا دخل ضعید الفائل بن جائے گا اور فت فی حرف اور دار آگے جار مجرو متعلق ہو کر دخل سے ہو جائیں گے دخل ضعید الفت دارے کہ زید داخل ہوا گھر میں ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ علم نحو ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں تین چیزوں کو ملا کر جملہ بنانے کی ترکیب آئی ہے اسم بھی ہے فعل بھی ہے اور حرف بھی ہے ہم نے ان تینوں کو ملا کر ایک جملہ بنایا ہے زید ہمیں ملا ایک لفظ جو کہ اسم، تھا دار ملا جو کہ اسم تھا دخل کا لفظ ملا جو کہ فعل تھا اور فی ایک لفظ ملا کہ جو کیا تھا حرف تھا اب ان چاروں کو ملا کر یا تینوں کو ملا کر یعنی اسم فعل حرف ان تینوں کو ملا کر ہم نے کیا کیا ہے ایک جملہ بنایا ہے دخل عزع الفت دارے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ اس کی ترکیب کیسے ہوئی ہے کہ دخل ازعید الفط دارے داخل ہوا گھر میں اب یہ یہاں پر ان چاروں کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ علمناف سے حاصل ہوتا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے جملہ کیسے بنائی ہے ہمیں ایک چیز حاصل ہوئی دوسرا انہوں نے ایک بات کی تھی کہ علم ناف کی تعریف میں یہ ضروری ہے کہ فائل پہلے آئے پہلے آئے ہاں جملہ پھیلی آہ... نہیں فائل کبھی پہلے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اقرا اقرا فیل ویسے تو فیل ہی پہلے ہوتا ہے ٹھیک ہے فیل پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد فائل ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے فیلیہ کے اندر پہلے فیل پھر فائل پھر آگے مفول اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفولات جو ہوتے ہیں وہ مقدم بھی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی علم صرف کون پڑھا رہا ہے آپ لوگوں کو علم الصرف مفتی اسد صاحب پڑھا رہے ہیں شاید وہی پڑھا رہے ہیں نا مفتی اسد صاحب جی ٹھیک ہے جی صحیح ہو گیا مفتی اسد صاحب پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ شاء اللہ سے چلتا رہے گا سمجھ میں آ جائے گی آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ہے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ان کھل کر پڑھیں گے جو جو آپ کے ذہن میں بات آئے گی آپ کھل کے پوچھیے تو اب یہاں پر یہ جملہ بن جمع... گیا داخلہ زعید تو یہ بھی ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جملے کی ترکیب انہوں نے علم ناحب کی تعریف کی دوسرا یہ کہا تھا کہ ہر کم ہر کل میں کیا جملہ کی آخری حالت بھی معلوم ہوگی کہ ہمیں جو اس لفظ کی آخری حالت جو پڑھ رہے ہیں ہم وہ کیا جی السلام علیکم آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں جی میری آواز سنائی دے رہی ہے وائس اوکے وائس اوکے ٹھیک ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہمیں ایک تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں جملہ بنانے کا طریقہ آ گیا اور دوسری اس ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہم نے جو اعراب لگانے ہیں آخری کلمے کی حالت بھی ہمیں اس جملے سے معلوم ہو گئی کہ داخلہ زعید الف دارے ہم نے زیدن کو زیدن کیوں پڑھا اس لیے کہ وہ فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ ویسے آپ یعنی یہاں پر ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو تھوڑی تھوڑی کچھ سمجھ آیا جائے نحو کی تعریف کہ زعی دُن ہم نے مرفوع پڑا ہے اس پر ذمہ پڑا ہے پیش پڑا ہے تو کیوں اس لیے کا قاعدہ یہ ہے کہ فائل جو ہوتا ہے وہ فائل مرفوع ہوتا ہے اور یہاں پر زیدن جو ہے وہ داخلہ کا فائل ہے کہ داخلہ ایک فعل ہے جو کام ہوا ہے اب کرنے والا کون ہے نہیں داخل ہوا ہے کون داخل ہوا ہے زیدن؟ زید داخل ہوا ہے گھر کے اندر تو زید کیا بنا فائل بنا فائل اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہو ٹھیک ہے نا اب ضعی اس لیے مرفو پڑا ہم نے یہ کیا ہے فائل ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے فت دارے فی حرف جار ہے یہ ایس عروف جاررا میں سے ہے جو کہ کیا کہتے ہیں بعد والے کلمے کو یا بعد والے لفظ کو مقصور کرتے ہیں اور اس کو کسرہ دیتے ہیں زیر دیتے ہیں تو اس لیے فی کے بعد آنے والا لفظ کیا ہے دار ہے ہم نے اس کو دار کو مجرور پڑھا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے فی کا لفظ داخل ہوا اور بعد والے حرف کو یہ جر دیتا ہے یعنی کسرہ دیتا ہے تو اس لیے ہم نے فی دارے پڑھا ہے داخلہ زید الفت دارے ہمیں یہاں پر علم ناو کی تعریف حاصل ہوئی کہ اس سے ہمیں جملہ بنانے کی بھی ترکیب بھی آ گئی اس میں فرض حرف کو ملا کر اور آخری کلم،, آخر کلم کلمے کے آخری حرف کی حالت بھی معلوم ہوگی وہ مضموم ہے یا مقصور ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے موضوع علم نف کا موضوع کیا ہے کلمہ اس علم کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام یعنی ہم نے اس کتاب میں کس چیز سے بحث کرنی ہے کلمہ اور کلام بس دو ہی چیزوں سے بحث کرنی ہے یہی ہمارا مقصد ہوگا بھئی کیا چیز ہے یہ کلمہ ہے کلام ہے بس ختم یہی چیزیں لے کر چلتی رہیں گی آگے اب کلمہ کیا ہے کلام کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے آئے گا فسٹ لون کلمہ اور کلام ٹھیک ہے کلمہ اور کلام کیا ہے وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا آج کا یہ سبق تھا علم ناب کی تعریف پھر اس کا موضوع اور اس کی غرض و وغایت یعنی فائدے کے نام سے جو ہے وہ غرض و غایت ہے اور اس کے بعد ہے موضوع یہ تین چیزیں یا علم ناب کی تعریف موضوع غرض و غایت تو یہ ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے اور بر یاد ہونی چاہیے اور ایک بات میں حفظ یاد کرنا ہے بس قواعد ہیں قواعد کو یاد کرنا پڑتا ہے پر آگے جا کر آپ قواعد کو فٹ کریں گے اب یہاں پر آگے ہم پڑھیں گے کہ فائل مرفو فائل مرفو ہوتا ہے فائل مرفو ہوتا ہے ہمیں کیا پتا بھائی فائل مرفو ہوتا ہے پہلے ہمیں پتہ تو ہو کہ بھائی فائل مرفو ہوتا ہے پھر ہم جہاں پر دیکھیں گے کہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیے جی یہ فیل ہے تو آپ کے ذہن میں ایک دم سے آ جانا چاہیے کہ یار فائل مر... فائل کیا یہ فیل ہم کہیں گے کہ یہ فائل ہے آپ کے ذہن میں ایک دم سے آئے کہ فائل تو مرفو ہوتا ہے لہٰذی بھی کیا ہونا چاہیے مرفو ہونا چاہیے وہ تب آپ کے ذہن میں آئے گا جب آپ نے پہلے یاد کیا ہوگا کہ فائل کرنا رٹہ مارنا ہے بس اور سمجھنا بھی ہے ساتھ ساتھ پہلے رٹا ہے پھر اس کے بعد سمجھنا ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے علم نحو کی تعریف سے لے کر موضوع تک ایک ایک لفظ آپ کو ازبر یاد ہونا چاہیے کہ اگر مائیک آپ کے لیے فری کیا جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ کل کا سبق آپ سنائیں تو علم نحو کی تعریف سے لے کر آپ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے تک ایک ایک لفظ پڑھ کر سنائیں اور آپ کو بالکل کوئی اٹکن نہیں ہونی چاہیے اردو تعبیر کے اندر بھی ٹھیک ہے اور باقی ابھی چونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ فعل کیا ہوتا ہے حرف کیا ہوتا ہے اسم کیا ہوتا ہے وہ آگے چلیں گے ان شاء اللہ کلمہ اور کلام سے کل کی بحث چلے گی پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم پہلے اسم کی بحث پڑھیں گے پھر فعل کی بحث پڑھیں گے پھر حرف کی بحث پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے فیل کیا ہوتا ہے حف کیا ہوتا ہے اب آپ سے کیا پوچھیں اور کیا کہیں اس لیے اب آپ کو صرف علم کی تعریف موضوع غرض و یہ تین چیزیں بتائی ہیں آپ نے ان کو بالکل ازبر یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے ٹھیک ہے نا اور ضرور مجھ بھی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہوگا کل کلاس نہیں رہ سکا اور آج بھی تھوڑی سی تاخیر ہوئی وہ بھی کسی وجہ سے تو اس ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ دعا بھی فرمایا کریں کیونکہ یہ ایک عجیب سا سسٹم ہے اور اسی کے ذریعے سے چل رہے ہیں ورنہ تو یہ تو ایک بہت مشکل سا کام ہے یہ تو آمنے سامنے کی باتیں ہیں کہ بندہ سامنے بیٹھ کے پڑھائے اور پوچھے کہ ہاں جی آپ سنائیے ہاں جی آپ سنائیے ہاں جی آپ سنائیے آپ نے کیا دیکھا آپ نے کیا یاد کیا تو اب اس چیز کے اندر اگر ہم پڑھے رہیں اور اس کو دیکھتے رہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایک ہفتہ اور دس دس دن جو ہے نا ہمارے ایک ایک صفحے پہ لگ جائیں تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کو بس اسی کے حد تک رکھتے ہوئے تو ایسا ہی کریں گے ان اور آپ لوگوں بہت ہی محنتی ہیں جو محسوس ہوتا ہے تو اس لیے آپ محنت کیجئے اور حاضری کو یقینی بنائیے ٹھیک ہے نا کہ جتنے لوگ بتائے گئے ہیں اتنے لوگ حاضر نہیں ہیں تو اس لیے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور جب تک اگر آپ ریگولر نہیں آئیں گے حاضری کو یقینی نہیں بنائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیوں ہر ایک سبق دوسرے کے ساتھ اس کا ربط ہوگا پہلے سبق کا دوسرے سبق کا پہلے والے سبق کے ساتھ لیکن اگر پہلے والے سبق میں شریک نہیں ہوگا اس کا دوسرا سبق کیا خاک سمجھ میں آئے گا اس لیے اچھا <laughs> جی جی آ یشہ خان جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالی حفاظت والا معاملہ فرمائیں جی اچھا جو ٹھیک ہے جی جی حمزہ اقبال میں نے کچھ بولا نہیں تو آپ کیا سنیں گے ظاہر سی بات ہے میں آپ لوگوں کے میسج دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے تو اتنی بات کافی ہے تو علم نحب کی تعریف موضوع غیر ذوایت ٹھیک ہے نا تو یہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ازبر یاد ہونی چاہیے تو کل سے انشاءاللہ ہم شوق پڑیں گے اور اب ساڑھے کیا ہے ساڑھے نو بجے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ شاء ساڑھے نو بجے حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ